ji yo جہی نہیں منگو بے شخب چوپ دین تکلیف میں تیار نہیں جہ جی قرآن نو آواز جیتو تک پہنچی پی سوندے پی جناب بھی پیار تے محبت رل. دے سبحان اللہ آلہ. ماشاء اللہ پتا لگے مریلا زندہ نبی دے مننے والے حضور دے زندہ غلام موجود مردہ اینڈ کمپنی جہ خود مردہ عقیدہ مردہ اقید گنٹال مردہ جہے دلا میرا مطلب مر خدد بہ نو بھی میری الگ کو جو کرو جی سجے خطرے سمجھ کوئی لگنی ہی میرے میری زیارت کرو میری زیادت کرنگ ہو تو جناب جی تسی اپنی زیارت کرا چہرہ میرے ہاں جی کو جو والا بائی تین کیونکہ دن بھی جناب جی ہد والے میں اسے ملازمت کو ذکر کیتا ہے کیا تھی سوچتے ہو گے کہ تجار جلسہ جنا دے رایتری ہو جلسہ پہ دی ٹوبری ٹائٹ کرنے مولی رایت رونی صاحب نے ایت کہیں پڑھی ہے ایمان نہ ایج تو میں پڑھیے پر انشاءاللہ اے اللہ یہ ہوئی راحت پڑھ کے ٹھبری ٹائٹ نہ کروس کا ملانگی نہ میںوق سنا لیکن بھی زوق کے مطابق مارو حکوم نام تو محبت بھی پڑے کرو تاکہ دروج نے گزارے بڑے چیخ کو پہلے کیوں کرانو بعد کیوں کرو سو کیوں کروں پڑھو پڑنے تیر آر تو وٹ پھر لوکاں دی عبادت کے واسطے مقرر فرمایا گیا مکے بیت اللہ شریف برکت والا سارے جہان کا راہما بولو سارے جہانا دا سارے آواز کھ کے بولو سارے جہانو <تصفح> <تصفح> حج کر رہے اور بڑے قسمت والے نے تے بڑے باگا والے نے جڑے اس گھر کا کر رہے ہیں کرو اللہ تعالی سانو بھی اس گھر کی ویارت نصیب زندگی بار بار نسیف فرما یہودیاں نے جنادی مسلمانوں للکرا ماریا کنہ نے جہی انہوں نے سات للکرے مار دے میں رب کی قسمیں قرآن تو سابت کرانا اے انہوں کے ساتھ نے نہ سابت کرا فقی ڈنکے کی چوٹ تو اران ہے یہ آدھا لکھ خدا دی قسم سات لکھ دی میری کوٹھی ڈیڑھ لکھ کتب خانہ اٹھان جیا سمیت لکی دور وار جانا جیو اے جوان نے کبھی فکر نہ کلو کہ یہ جا رہا پہ مارد نئیتے ہائے ہائے सुन्नी ہائے ہائے نہاراس ماریا نزدی آ نجدی سنی نزد نے لو جی اگر تزید جناب بھی اے سی نجی ہے تو امی نعرہ مارنے نئی دیکھتے نئی کتے ہاتھ لہرا کے بولو ذرا نئی کتے نئی سڑنا چاہیے نزدیک نزدیک پہ نزدیک سڑنا نہیں نا چاہیے تو وہ بڑے ہوں تو سڑے ہے اگر تو نے آتے تو اِس اپنے منہ وہ خود پہ پہنیا نجب کتے جڑے ہونگے کتے وہ کتے پتہ لگے گا نا کہ منہ چہ کے سن دی نے سڑے گا نا سن کے پتا لگے جناب یہودیاں نے مسلمانا نو للکڑا ماریا نے للکڑا ماریا بولو یہودیاں نے مسلمانا نو للکڑا مار کے آخیا ہو مسلمانو میرے گھر ہزار مقصود نہیں سمجھا مقصود یہودیاں نے مسلمانوں للکرا مار کے کہے کہ مسلمانوں اور تے کاتل مقدس اف دلے تے کا سڈا داطل مقدس پہلے دہدیا نے للکڑا مارا مسلمانوں پر جے کوئی ہوں جناب جی اس ویل ایس نسل کی سامنے جی ایس نسل چادی نسل چو اس نسل چو اگر سامنے آپی یہاں تا نہ مار یقین کرو یہ پان سا بالکل کیونکہ خلیج کی جنگ تو پتہ لگ گیا نا یہ کرتوتوں کا یہاں اوقات کی یہاں ہمت کوری کچھ جی للکڑا سن کے جناب جی مطلب کوئی ہک تان کے کوئی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوں تو کدی اپنے پیو بھش <laughs> <laughs> نا سدے ہوزیاں نو مدد لی نہ سدے چوڑیاں مدد لی معلوم ہوں بلدل بزارت کمپنی <laughs> <laughs> اس کمپنی وئی ایمان روش والے جناب جی سامنے آ رب اٹھا کے کلا دے جنا دیجیے چاچا جی تو ادا جی لے لیکن میں سدکے جا سامنے گل ہوئی وہ مدینے دے تاج دار صحابی سن کون سر بولو سرکار اچھی بولو سرکار وہ بھائی آبادی نہیں تو کوئی ہو سمجھ بیٹھا بولو سکار سہابا نو مانا للکار کے بولو گولو تاکہ سیاحا جی روح بھی راضی ہو جائے جب یہود نے للکرا ماریا جنہوں کے سامنے گل کر کے آبے نالو بیقدس افراد کابے نالو سادہ بیت ال مقدس پہ لیند جنہوں نے یہ گل یہود نے کی جانا نتی کون سن کون سن وادی نہیں سن وادی تو اگریزاں کا بی خداب قسم اٹھا کر میں دلال کی روشنی میں سابت کر سکتا کوئی ماں کا لان میرے سامنے آگریزوں کا بیچارا بنا خود ایل ادیس کولو کے ناری پکا کرایا بن لوگ جنابی آ جی سمجھو نا وادیوں ٹپے موحد بنے مواہدوں ٹپے غیر مقلد بنے غیر مکلدوں ٹپے ایل ادیس بنے ہن ایل حدیش تو بھی انہیں ٹپنا جی جی کھوتی ٹپ دیے وادی ٹپتے ہیں پوچھو جناب اگر جناب ہی شروع ہی لگے آتے ہو تو ایسے پینترے کیوں بدلے جے پینترا بدلنا ہی ہوگے جڑا چور ہو سمجھ نا یہ ایل حدیث تو اگے ٹپنا ہاں جی یہ آن دیر اپنا نام بدلنا تیاری کرنے لائن ویسے کیل حدیث کی خالی فقدہ نہیں حدیث بھی کئی قسم دی ہر سی کیڑی قسم کیس ہاں <laughs> <laughs> اگر میں تفصیل کو جاوا تفصیل ہو جاؤں کافی وقت پرکار ہے لیکن اقل مندہ واسطے اشارہ ہی کافی حدیث بھی کئی قسم دی یہ سوچتے پہنے آ رہے لےبر لوا لیا لے اگریز کو منظور بھی اگریز کو لوں اور جناب جی گل یہ حدیث بھی جناب جی ہوں کئی قسم دی. حدیث یہ کہڑی قسم والے ایل حدیث ہاں یہ دے پہنے بچے یقین کرو خرک پئی نے قسم کے تر اپنے آپ نہیں پتا سڈے بارے سنی سنیو تنانیاں نہ اپنے آپ کا بھی پتا تو کسی ہے قسم دیا رتیس ہو دسو بڑا جنانیاں سنیا جی تلا کو جنوب جنا جی ماریا نا لڑکر یو دیا نے مقدس افزل ہے پہلے دیں مسلمانا نے گل سن کے کنہیں خاموش رہے خاموش رہے یعنی مسلمان کتا گل کرے تو مسلمان سن کے جناب چپ رہے نہیں ہوگا بولو مسلمان یونی کی گل سن کے خاموش مسلمان یوی گل سن کے جناب جی چپ وہ کوئی اسی نسل کا ہی ہوا جا, جا چپ کر کے جناب ہر قسم ناق برداری رہے جی آنا شراب چاہے دیکھو نا اصل آمال کی نے اکلکوٹ ایج رمال اتنے کی ہے بولو بھی ایڈا موٹا سیبا اتنے سر کے رکھا تو کھچ کھچ کے تھلے کر دینا یہ اکلکوٹ جنا را کے لوگیا کمپنی توجہ کر سکتی سے لیا شراب تھوڑی اتنے دو پوتے کی پوے دی جی کالخ ملی جی جی شراب منگل دے شراب دین جناب جی آخر آؤ سور دوشت سورو آخر سرکار ساڑی کی بھی جا رہی سامنے آپ کی چکر لکھیے اگر سور کا گوشت تو ابھی آ گئے نہ سوراں کے گوشت جی لیاؤ لیاؤ آئی سنیا جنابیاں پہلے اپنے گھر کی خبر رو سیاحمد الحمدللہ با عزت نے سڈیا اللہ کے فضل و کرم دے اپنے اپنے گھر محفوظ نے سادیاں اللہ کے فضلو کرن کے خسم واؤ ایسے کئی گل ہونے پیش کر دیں گل غلط ہوے میں چیلنج کرنا گجران والا بھی ادالت کیس کر میرے خلاف گل غلط ہوئے ہٹ کر میرے خلاف ہوئے فکیر محمد دی ہی ایسے اپنے باد کسانے سامنے کڑا کر لیں پنجا ہزار انعام بھی دیا گا پنجا ہزار دام بھی دیا گا لال اپنی گدر چکا کے تیرے ہفتوں ٹوکے نال بھی لوا گا جی گل غلط ہوئی نے تو میں پوچھنا بےغیرت کمپنی دنیا کے خلاف نعرے مارنا جی اب میں پورے خاندان کی ٹھیکری ملے ٹائٹ نہ کر کے جاؤ کم لگی نہ تم سدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راست سر نہ یوں رسواں ہوتی اپنی پتا کوئی نہیں کتنے پھیل گیا نے ادھر ادار کے سارے میں تبکا کر دے ٹھیک منہ تیری یہو جی اکا دا پتا کر دا پھر جا کے جو میرے والدی گلا کرات جیو جہاں منہ ہو جی چکے جیو جا منہ جی ان شاء اللہ پتا میں سور نال بھی سناوا گا سنو بھی تو صحیح نہ مسلمانوں تاہدوں بیت القدس افزر کاقدس پہلانا مسلمان نبی گلام سحابا نے ایمان لابا مار کے کیا بولو جی سحبا دن خراب کر کے آخو سحاب دیا روح راضی ہو جان یہودیاں دے چمچے سر بل جان سیابا نے جواب یویو کن کھول کے سن لو اے تو کعبے بیت المقدس افضل طرح پہلے دا پر یہودیو بیت المقدس کی سبڑا جناب افضل کافلے بیت المقدس نالو سڈا کعبہ پہلے دا, دا معلوم ہوتا مسلمان سرکار دے غلام یہودیاں دی کوئی گل بھی کے برداشت کر دے کہ بھابی کنیا برداشت کی برداشت کی جناب پرجے دا بھی آگارتارے جان نے آخ دیو او یو دیو بیل مقدس نالو کا افضل بیت اللہ افضل بیت المقدس لالو بیت اللہ پہلے د نبی دے گلاما نے للکرا مار کے یہودیاں دی تھننی پننی نبی دے گلاما نے یہودیاں دے جواب یہودیا جباب گل کہا کہ یہ جنادی منہ توڑیا یہ گل کی جنو سرکار دے گلاما نے میرے تڈے آقا مولا کملی والے وڈو دے چہرے والے ولحل دیا پیاری زلفا والے والفجر دی پیاری پیشانی والے یا سینجا مبارک تے سونے دنداں والے علم نشرا دے پیارے سینے والے وما یم تکوانی پیاری تے سونی زبان والے بل حسر پیارے زمانے والے لام رو کر پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھ والے وجہ اللہ دے نورانی تے مبارک حسین چہرے والے آقا مولا صل اللہ سل والا سلاما غلام نے جدو جواب کے ساڈا کعبہ بیت المقدس نالو افضل بیت اللہ نال افضل رب نو تو جو میرے وال رب نو اپنے محبوب دے دان غلام اے یو کے یہودیانو جواب دینے والا انداز بہت پسند آیا کہ خود رب کریم نے قرآن ورمایا ابل بئی تین ویل ناسے لل جی بے بت مارک وح دل لالمی پچھلیاں کی آواز نہیں آئی کھچ کے آواز کر کے خوش سبحان اللہ دیکھا ہی جڑا نبی پاک دے دا جواب دے رہے دی جنابے دا جواب دے رہے محبوب کے انداز بڑا بڑا بھی تعید کر تاکہ کہ دے محبوب دے پیارے محبوبہ دیا شانہ ہوا فرنا اب سب کو سب لوگ جہاں مقرر فرمایا گیا مکا یعنی مکہ مکرمہ تلا بیت اور برکت والا تے سارے جہانا دار رح نمائے ویکلو اللہ نے محبوب دے تایا دی تائید جنہاں نے یہودیاں گل سن کے جواب دے کے انہاں یہودیاں دی کی پلی اولادی محمد اکمر جہاں خادم تیاز مند نسل بھی یاد کریں یہ تو بےچارے گندگیاں بٹوانیاں نے یہاں سارے مت کی لانا یہاں جو منہ ہی بھائی دبائی لاندے ایمان نال مر کپ گئے جمن والی ون روپ پہ پہنچا یہ والا گلیاں وٹوانیاں کی کر سکجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے الحمدللہ یہ بازو میرے آدم ہوئے ہو گئے نبی ندی غلام یو گل برداشت کر دے سہبی یہودیاں کی گل برداشت کر دے اچھی بولو سہاوی یہودیاں برداشت کر دے بابی کیا بھائی گل برداشت کی اپنی جگہ سے گل کی ارے کی کچھ برداشت کی کچھ برداشت کر دے پینے <laughs> کھول کے سنو میں پہلے دیا کہ رب دا قسمیں پلک انے ارے اس نسل اسی خلیج دی جنگ تو پہلے بھی تھانوں کہ لوگوں بڑے خطرناک جے مسکین سورت یدید سیت ابھی سا سو یہ پتا ٹاؤن جے لیکن کلی قسم کے انداز میں یار یار ہوئے لیکن خلید کی جنگ پتا چل گیا کہ سنی برین بھی جڑے لفظ بول بول کے انہوں کے بارے دس دن بالکل تے نے نہیں اور میں قرآن تو سابق کروں نے جناب پتا کیا کہ آخر جناب امریکیاں کو اتحادیا کو یہودیاں کولو مدد لینی یہ شری طور سے جائز ہے قوم پاسمان نے مسل کرا جب محمد صادق صاحب کے ابنا جا خاط محمد پاکستان کے چھوٹے تو لے کے وڈے تک پوری دنیا نزدیت رو لا الہ الا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ میرا چہرے کن کھول کے سن لو قرآن کٹ کے بہا دیو پوری ستہ سہاسکتا اور پوری ستہ تمام دمام کتاب ایک حدیث کڈ کے بہا دیو کہ اللہ نے اکھیا ہوئے. اللہ ہو رسول نے اکھیا ہوئے. اللہ ہو پیارے رسول کے پیارے صحابہ اکران چو کسی صحابی نے آخیا ہو دو مسلمان پا آپس لڑن ایک مسلمان پھرا غالب آ جائے جا مسلمان پرا جا مغلوب ہو جائے یعنی ایک جیتن والے پاس آ دو جا دوجا ہاردا ہو دو جڑا ہاردا ہو, ہو مسلمان او اس ویلے یوڈیا کو مدد لے کے اپنے ایس جتن والے مسلمان پڑا نلیل کرا دے سمجھ گئے ہو؟ قرآن حدیث جی ایک جناب دی آیا تھا، ایک حدیث کٹ کے بہا دو رات قرآن حدیث تو بغیر کدی کوئی گل کر دے جا تیری کنگ شریف تو تیری نہو شریف تو لوگ اسی اس ملک کے اندر قرآن حدیث تو سوا کوئی جناب جی شریعت کوئی قانون نہ پزاؤں دینا جی فکا نہیں چلن دے دینی بس ادکے جا کسی ساندیا پترا کوئی فکا نہیں چلن دے تے دینی ٹائی ٹوٹرو سارتا دہ تکوڑکی تیری اصیت کی ہے اپنے سندوکریاں کھول کے دیکھو اینی کٹ بھی ووٹ تڈے اگر کلاما مغلی گئی اور کلاما بوتار محمد ابد الزیز صاحب چشتی دام برکات لالیا فرمانے ہوں نے سندوکریاں بول تو انی کٹ بھی ووٹ رولا کدا چکے خیال ہے کہ عرب دے کے نزدیا ریالوں اتنے جناب جی ٹپاں گے نچانگے تو ملک پاکستان نزدیک سٹیٹ بناو گے کن کھول کے سن لو سعودی عرب دے ریالوں دے ناچک ناچ کرنے والے نچو سعودی عرب دے پیٹرو ڈالر تے ڈانس کرنے والے ڈانس ڈانسوں رب اٹھا کے کہہ لوں اے ملک پاکستان اس تماحی طور سے اللہ علماء انہوں اہل سنت جماعت اہل سنت نے بنایا ہے نبی پاک دا نظام اس ملک نافذ کرنے بنایا تسا کی ہے نزم کروڑی تو نہ ستیا سور ملانگی نہ مطلب یہ نہیں قسم نہیں جناب بچوں پہ آؤں گے نہ کوئی نہیں سکتا جناب پورا پورا رکونا پڑھے جمنا مگر پورا پورا رکو بندہ پوچھے والا رکو پورا پورا رکو پڑھا والا سوکھ کی ہے پڑھنا کہ سنی بھائی میں ثابت کرنا رب کی قسم تیرے گرو نے آخر سمی جتی بہانا میں بہانا تیرا پیو آ سنی جنتی نے بہت سنی تی جنتی نو باغنا ہو لوگا ہاں میرے ہاتھ کتاب مولوی اسمائیل دلوی قتیل دی مہبیاں دا مولوی اسمائیل دلوی دی سات لکھی ڈیڑھ لکھ کا کتب خانا بارہ ایمان دان اگر مت آئی پیا میرے ایک حوالے نو ہف لا والا سابت کران ہے پوری پوری پراپرٹی پورے دا پورا ایمان لا بات تا لکھ کے نہ اپنے پیو دن موڈے لات لا ہونا گھر دے بھی آدھے ہو گئے لے استریا نے خطرہ ہوئے ہوں کچھ بائی بھی آدھے ہو گئے لوگ بلا لا ہو بلا مال بھی تیجے شہروں لے دیکھا ہوں تین ٹھنڈی ٹائٹ کر دینے پتا بھی آپ یہ پتا کہنا کرما لیے تھی کرنا کرو جلدی جلدی میرا مطلب جلدی جلدی تلو کہیں موڑی بڑا ہشیاری کام اشیا انج ویسے کرما لیے تھی کہ جلدی نہشیاری یہ آخرا سو میں ہی نام دیا میں یہ کروں گا حوالہ کرتا تھا لیکن موڑی بڑا ہشیارے <zatter speak> تو کہا کہ اپنے جیا دلاد جی میرا مطلب بردلا فسل آئی مشاعت آنا کوئی مولا سن آج دی رات دی نہیں کل دہائی دی نہیں ایک ہفتے دی نہیں ایک مہینے دی نہیں پانچ دس بھی پناہ سو سال دی نہیں جن مہلت میرے رب کریم نے شیطان شیتان لتی ہے نا قیامت قیامت تک واسطے میں بھی رب دی سنت عمل کردیا وہ دی پوری ضروریت قیامت تک واسطے مہلت دینا جاؤ میرا بیان کیا ہالا غلط ثابت کرو ایمان لال ایلان کہ سب کوئی تال بولو سنی کون نے جی جنتی بولو جو جن بولو سنی کون نے اور میں نعرہ لوا تو نعرے دا جواب دینا اہل سنت, اہلے اہلے سنت اہل سنت, اہلے اہلے سنت اہل سنت اللہ دے فضل وقت رحمتی فرمانے تجھ سے اور جنت سے کیا اور تجھ سے اور مطلب وہاں دور ہو تجھ سے اری جلس سے کیا مطلب وہاں دور ہو الحمدللہ ہم رسول اللہ آخو ہم <سلام> رسول جہاں رسول اللہ بولو بشاک نہ بولو ہم رسول اللہ پیدا ہو جائے اور ایمانداری بولو ہو نکلے پاک سن لے کرم دی رحمت نظر میرے پار ہو جائے ہم رسول ہم رسول جنت رسول لا کی وسلم اے میرے حد دہلی پورا چھاپا جناب اپنا جنابان پرانا چھاپا نواں جے جی نو وساو جی ارے بھی آن بڑے وسائل ہو گئے نے اپنے کوئی ردو بدل کر کے چھاپ لیا ہونا چی پرانا چھاپا مل تبائی واقعہ دہلی انا دی متبوہ دہلی کا چھپا تکویا دا اے دا جنادی سفا نمبر بارہ بڑا ایک بار روسی پاؤ دوشی کنیاں برتن نے دروشی این برتن نے جناب بھلی گل بھی یاد آ جائے گی جنتی نے کون یہ جناب جی صفہ نمبر سٹ اے جناب نکلے تو پر جی. بارہ نہیں نہ تیر صفہ یعنی سٹ کے اتنے کن جا صاحب یعنی تین نیتے تین سمجھا نا تین نی رش کمار کا حساب کر دا لو جنابی. نال <تصفح> نمبر اور تو جناب جی دو تریہ جنابے جناب شروع ہوتے جناب نے حدیث بھی نقل ہے وہ حدیث سرکار نے جہاں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے فرکے فرقے گے میری عمر فرکے فرقے گے سب دے سب جنمی ایک جنتی سمجھ گا سمجھا نا نے نے صحابیری میرے تے میرے سحابا تریقے اے جناب حدیث مکمل حدیث لکھی ادیش لکھی دے چوٹی کے مولوی اسماعیل دل نے اے جناب انہوں تبیت المان تقیر الخبان بکیا تطیت المان کی نقل کیتا ہے اے میں سننا میری امت سے تہتر فرقے سب وہ دوست ہوں گے سو ایک فرقے کے صاحبوں نے عرض کیا کہ کون ہے وہ ایک فرقہ یا رسول اللہ فرمایا وہ لوگ جو اس طریقہ پر جس پر میں ہوں اور میرے یار اور یوں ہوگا کہ نکلیں گے میری امت سے ایسے کہ جاری ہوں گی ان میں براتے جیسی جاری ہوتی ہیں ہر کتے کے کاٹے ہوئے کیونکہ نہیں باقی رہتی اس کو اس کی کوئی رد اور نہ کوئی جوڑ مگر بیٹھ جاتے اس میں آگے جناب جی بے فائدے دلا کے کہنا ہے یعنی جیسے کتے کے کاٹے کی بیماری آدمی کے بالکل و ریشا میں گوشت پوشت میں جوڑ بند میں بیٹھ جاتی ہے ویسے ہی اگے جگہ اور میں سننا کانکھور کے یہ زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگوں میں بلاطیں جاری ہو جانے گی عقیلے اور عبادتیں اور وظیفے اور روزے نماز صدقہ و خیرات مرادیں نئی نئی طرح کے نکلیں گے اور مسلمانوں کے دین میں یہود اور نسارہ سے بھی زیادہ پھوٹ پڑے گی کہ وہ تو بہتر ہی فرقے ہوں گے یہ تہتر فرقے ہو جانیں گے سو ویسا ہی ہوا کوئی خارجی کوئی راف کوئی جبری کوئی قدری کوئی معتدلی کوئی آزاد کوئی سترا شاہی اور کوئی سنی سوکھ کوئی سنی یعنی اینت نہیں سنی اور جانے مقابلے سنی بھی لکھنا شروع کر دے والا ابھی ہم نے ہوتے ہیں یعنی جلیبی نل گٹ پہ سن بل وہتے پیا جی تو جناب جی سو yani sunnaya sunnaya yani bale bale eh eh. So, حضرت کے حضرت نے فرمایا بے شک میری اور میرے ساتھوں کے عقیدت طریقے اور و عادت یعنی سنت کے موافق عمل کرنے والا جو فرقہ ہو وہ تو بہشتی اور جنتی ہے۔ اور باقی بات کی نئی نئی باتیں نکال کر گروہ متفرک ہو گئے وہ سب دوست ہی ہوں گے اس حدیث سے معلوم ہوا سنو نہ دیال سوڈا گرو تو ابو جی کیا رکھدا ہے حدیث سے اپنا نقل کر کے ہو جی تشریح کر دا ہے خود کندہ ہے کہ جناب جی اپنا وہ سب دوستی ہوں گے اس حدیث سے معلوم ہوا جو شبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت کے یاروں کے عقیدے اور رسم و عادت اور عبادت کے موافق اپنا عقیدار عبادت رسم عادت درست رکھے تو وہ جنتی اور سچا سنی مسلمان سنت کے موافق ہے غیرو بھی غیران بھی سنیو زیران بھی تو سنیو جنتی ہونے اللہ جناب جی تو عید پی ہوں تُ جنتی ایڈے ہو کے پھر بھی نارا نہ جنتی والا مرد گل دی ہوئی نارا تک جنگی ہاتھ کڑا کر کے ایسی روشنی وار منشی مدد سنت وجنا سن ایخ لو کہ جہاں حضرت دے اور سرکار طریقے دے کے دے موافق اور مطابق او کام نے تو وہ جنتی اور سچا سنی مسلمان سچا سنی مسلمان یہ آخیا سچا ہاتھی مسلمان کیا آخیا سچا ایل عدیش مسلمان یہ آخیا جڑا جنادی جنہ دیا عبادت رسماں راتا درست سرکار سرکار طریقے دے مطابق حضور دلام دے طریقے کے مطابق تو وہ جنتی اور سچے سنی مسلمان سنت کے موافق ہے آپ جیت گیا بائی جیت گیا اہل سنت جیت گیا, گیا. گیا بائی جیت گیا اہل سنت جیت گیا. اور ہار گیا بائی ہار گیا بادی نجدی کر غلط تیرا پو آ سنی سچے نے جنتی نے تو تنتی کے بارے بک بک کرنا پڑنا ہو جنوی ابھی آج اپنے گھر کی خبر لوگی تھلے ڈوی اجی ہاتھ کوئی رشا ہے کوئی کمزوری ہوئی یا نہیں پھیر سکتا تو محمد اکن روی نو آدر کر تاری منزی تھلے سوٹا پھر جائی ہوگی گلتی تھی ایک جنانی ہی جنانی نہیں سی کیا ہے؟ ہے؟ جناب بڑی پکی کیا بڑی پکی تو نہیں تو جی سنع روایت پیرا کوئی پھر بال ہو پیا ایک دو جی نہیں آن پتا لگیا تی کہ تیرے گھر بال کتوں آپ پیرا کول گئی سی <laughs> را بھی کم بن جائے گا بھائی یہ کہی ہدایت بخاری دی اور تخار چڑے ہوئے ہو جانا جی جان قرآن حدیت وغیرہ کدی کوئی گل کر دیں نہیں جی آ جڑی آ واقعہ بیان کیا بخاری ہونا نا مسلم میں ہوئے گا کرمدی ہوئے گا ابو دود ہوئے گا ابن ماجا چ ہوئے گا نسائی ہوئے گرم جی ہونا گھر کی کرم جی ہونا قرآن بھی جناب بول دے ہی نہیں گل ہی نہیں کرتے واقعہ بیان کیڑی کتاب دائی اس بعد یہ گل کی جناب کی, کی انہیں تو ہی جا ایک فیڑا لایا پہلے ہی کام بن جانا پہلے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جرے ولی سنیا دے پیر جن کی ہر ہر آدھا سنتے مستفا وہ اپنے نیرے بھی نہیں فرکن دے نہیں یقین آتا تے تا پیرے تاریخ را جب ادس محمد صاف کے دروازے تھیرا مار کے اللہ. قسم خدا دی جنا لگ جنا ہونی نہیں تو بدیا ہی ہونا سال پہلے ہی ماحول بھی بمبا ہی ستیں ہی گیا دیکھو میرے اینک لاگنا اکثر وہ بےستر دیہڑی بیبیاں رہ تو تھی داگا بھی کرنا کلمے دی قسم دے کے پوچھو کرتا نہیں کرتا بڑا زبردست حالانکہ ان چوجی دیا مری جاتے اپنا سال تھا جنابی برسیاں منا جناب اسی دن جا کے قلعہ لچمن یاد جلسے کرد شہد آیا ردیز کانفرنس وہ تو ساری زندگی شرک کردے ہی مر گئی مل گل بھی کر دینا کوئی نہیں جا اپنی نظر آن دے بھی آنا ہو گیا اپنے گھر میں رہ کے اپنا عقیدہ بیان کرو کھلی چھٹی جے جناب جی سنیاں نو چھڑنے دی کوشش کی سارے بزرگوں فرمایا پہلے کسی نو چیڑو نہ تو جا چر اس کمینے چھوڑو مجھے ہو سوچا جناب سبق پڑاؤن کی نسل یاد کرے بلکہ جمن علی وی پا پا کے ہاتھ مر مر گیا ہاں آیا تو کیوں آ تیر مٹا